رحمان رہے اے اللہ ہم جس بندے تیری باقی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ ہم کو اسلام پر اتحامات نصیب فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے اللہ ہم کو ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجئے اے اللہ ہمارے خامینوں کو صراط و مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے اے اللہ خاص اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے خہر خفا سے بچا اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما اے اللہ امتی محمد کو حشر کے رسوائی سے پناہ عنایت فرما اسلام کی حفاظت فرما بیداری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ خبر کے اندھیرے سے اور عذاب سے بچا منکر نکیروں کی سوالات کی وقت ہماری مدد فرما ہمارا نام عمال دائے ہاتھ میں دے اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما ہم کو دھجال کے فتح سے موت کی سختی سے اور خبر کی عذاب سے اور قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ اے اللہ پلس راستے کا راستہ آسان کر دے جنت الفردوس میں جگہ دے اے اللہ بے اولیات کو نیک اور صالحین اولیات عطا فرما اے اللہ تعری اور خوف گھبران خرز کے بوجھ کو دور فرما اے اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے ہم کو سکھا دے ان کے پیارے صحابوں کے عملوں کی جلال ہمارے ہر کام میں پیدا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو علم الدين کی دولت سے سرفراز فرما اور نیک وہ صالحین بنا دے اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ سے ڈوبے ہوئے ہیں صرف تیری رحمت کا آسرا لے لوں ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار محبت عطا فرما اور قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرما ہمارے دعاؤں کو قبول فرما آمين آمين